شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے چھٹے نقطے میں جاری ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ اللہ غوری سلطنت کا تذکرہ ہوگا جو چار سو انتالیس ہجری میں قائم ہوئی اور چھ سو بارہ ہجری میں ختم ہوئی غوری سلطنت حسین بن حسن بن محمد کی قیادت میں چار سو انتالیس ہجری میں قائم ہوئی ہے غوریوں نے غزنویوں کے خلاف جنگیں کر کے پانچ سو بیاسی ہجری میں اپنی حکومت قائم کی انہوں نے ہندوستان کے بھی بہت سارے علاقے فتح کیے ہوئے تھے یعنی ان کی حکومت کا رقبہ ہندوستان تک محیط تھا ترک غلاموں کی حکومت دراصل غوریوں کی ایک شاخ ہے اور مشہور زمانہ قطب الدین ایبک جنہیں کہا جاتا ہے جو کہ دراصل او بیگ ہے قطب الدین اوئی بیگ ہندوستان میں ان کے سب سے پہلے بادشاہ تھے قطب مینار جو کہ ہندوستان میں مشہور مینار ہے یہ قطب الدین اوبیگ کی طرف منسوب ہے 612 سو بارہ ہجری میں غوریوں کی سلطنت خارضمیوں کی حکومت کے سامنے تسلیم ہوئی چھ سو اٹھائیس ہجری میں چنگیزیوں کے حملے کے نتیجے میں خوارزمیوں کی حکومت ختم ہوئی ساتھ ساتھ غوریوں کی سلطنت بھی ختم ہو گئی مستقل مملکتوں میں سے یہ دسویں مملکت تھی جس کا ذکر آج کے سبق میں ہم نے کیا گیارہویں حکومت خوارزمیوں کی حکومت ہے جو کہ چار سو ستر ہجری میں قائم ہو کر چھ سو اٹھائیس ہجری میں ختم ہوتی ہے یہ وسطی ایشیائی علاقوں میں قائم ہوئی ہے انشتگین نام کے ترکی کمانڈر نے اس حکومت کی بنیاد رکھی سلجوکی سلطان نے انہیں چار سو ہجری میں اس علاقے کی طرف بھیجا تھا سلطان شاہ محمود بن ال ارسلان خورسان پر قابض ہوئے اور انہوں نے سلجوکیوں کی حکومت کا وہاں سے خاتمہ کیا پانچ سو باون ہجری میں اس طرح غوریوں کی حکومت پر بھی انہوں نے 612 سو بارہ ہجری میں کنٹرول حاصل کر لیا اور چھ سو اٹھائیس ہجری میں چنگیزیوں کے حملے شروع ہوئے انہوں نے خوارزمیوں کی حکومت کا بھی خاتمہ کر ڈالا خوارزمیوں کے آخری بادشاہ کا نام جلال الدین خوارزم شاہ ہے خوارزم شاہ کے بیٹے جلال الدین تھے خوارزمی سلطنت اور خوار شاہ کے بیٹے جلال الدین کے سلسلے میں مزید معلومات کے لیے آپ مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب کی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے جلال الدین بن اعظم شاہ کے طویل جہاد کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے اور جلال الدین بن خار شاہ کے جہاد استقامت کو شیخ اسامہ بل لادن کے استقامت اور جہاد سے انہوں نے تشبی دی ہے بارہویں سلطنت جس کا تذکرہ آج کے سبق میں ہم کریں گے وہ اطابقی سلطنت ہے اطابق در اصل ہے جو کہ سلطان کے نائب سمجھے جاتے تھے یہ سلطنت پانچ سو سولہ ہجری میں قائم ہو کر پانچ سو اناسی ہجری میں ختم ہوئی اطابقی سلطنت کی نسبت عماد الدین زنگی بن آخ سنکر کی طرف ہوتی ہے جو کہ سلجوقی سلطان محمود بن محمد بن ملک شاہ عراق کے حاکم کے نائب تھے پانچ سو سولہ ہجری میں سلطان نے انہیں موصل کا والی مقرر کیا جہاں انہوں نے اپنی مستقل حکومت قائم کی جسے اطابقی سلطنت کہتے ہیں پانچ سو اکیس ہجری میں اماد الدین نے حلب پر قبضہ کیا اماد الدین زنگی رحمہ اللہ صلیبیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں بہت مشہور ہیں شام کے ساحلوں سے انہوں نے صلیبیوں کی سب سے پہلی سلطنت کا خاتمہ کیا پانچ سو اکتالیس ہجری میں حشاشین نے باطنیا فرقے نے جو کہ اس زمانے کے نصیری علویوں کے آبا و اجداد تھے جو کہ اس وقت سوریا اور لبنان پر حاکم ہیں بشار الاسد اور حزب اللہ والے ان حشاشین نے مجاہد امیر عماد الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی کا قتل کیا عماد الدین زنگی رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد ان کی حکومت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی ایک موصل میں ایک حلب میں موصل کی حکومت پر ان کے بیٹے سعف الدین غازی اول حاکم ہوئے ان کے بعد ان کی اولاد میں یہ حکومت بطور میراس چلتی رہی حتی کہ سو ہجری میں چنگیزیوں کے حملے میں یہ حکومت ختم ہو گئی حلب میں جو اماد الدین زنگی کی سلطنت تھی اس پر ان کے مجاہد بیٹے نور الدین محمود رحمہ اللہ تعالی حاکم بنے انہوں نے اپنے والد محترم کی طرح صلیبیوں کے خلاف جہاد کا جنڈا بلند کرتے ہوئے سلیبیوں کے خلاف زبردست انداز میں جہاد کو جاری رکھا پانچ سو انچاس ہجری میں نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے دمشق پر قبضہ کرتے ہوئے پورے شام کو اپنے قابو میں کر لیا نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی سلیبیوں کے خلاف جہاد میں ایک مشہور نام ہے ہماری اولاد اور ہماری نسل کو نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی تاریخ کا بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے اماد الدین زنگی نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی رحم اللہ تعالی یہ سب کے سب اس سونے کی زنجیر کی کڑیاں ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی فتح کے لیے سلیبیوں کی نجاست سے عالم اسلام کو صاف کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں پانچ سو انہتر ہجری میں نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا ان کے بیٹے اسماعیل تھے جو کہ چھوٹے بچے تھے پانچ سو ہجری میں علماء شام اور مصر کے مشورے کے ساتھ ان کے بیٹے کو معذول کر کے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو یہ سلطنت حوالے کی گئی تاکہ وہ سلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے عالم اسلام کو اکٹھا کر سکیں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہ جہاد جاری رکھ سکے اگلے سبق میں انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی حکومت اور سلطنت کا ذکر ہوگا جو کہ پانچ سو سرسٹھ ہجری میں قائم ہوئی اور چھ سو اڑتالیس ہجری تک جاری رہی یعنی گیارہ سو اکتر عیسوی میں یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور بارہ سو پچاس عیسوی میں یہ حکومت ختم ہوئی ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ مشہور زمانہ مسلمانوں کے عظیم کمانڈر سلطان صلاح الدین یوسف بن نجم الدین ایوب رحمہ اللہ تعالی کا ذکر ہوگا ان کی سلطنت اور حکومت کا ذکر ہوگا وصلی اللہ تعالی رخلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ